Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A presentation of Ahya Alhamdulillah, na wa nasta'inuhu wa nasta'akhiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'amalina. Man yadihillahu falamu dhillahuhu wa man yuzzilhu falahadiyalahu. نشهد الله لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر القمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رجقهم من بهيمة الأنعام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الهم الله أكبر اللہ اکبر لا الحلہ الا اللہ, واللہ اکبر اللہ, اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر ولہ اکبر اللہ اکبر لا الحلہ و اللہ اکبر اللہ اکبر وم حضرات مسلمانوں کے لیے عید اضحا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 اور بعد ان غیر زر میں لے جا جہاں دور دور تک نہ پانی ہو نہ سایہ دار درخت اور اسے صحرا کے حوالے کر دے ابراہیم نے اپنے رب کا حکم سنا خرے منہ انحراف نہ کیا اللہ بیٹا دیا بھی نے تھا مانگا بھی نے میں تیری بارگاہ میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں بیٹا اٹھایا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 نظر نہیں آیا پھر اتنی بھاگتی ہوئی اسماعیل کے پاس پہنچی کہیں اس کو کوئی درندہ ہی اٹھا کے نہ لے جائے پھر بچے کو ایڈیے رگڑتے ہوئے دیکھا پھر بھاگی بھاگتی ہوئی کوہ مربا پہ پہنچی پھر پانی نظر نہیں آیا پھر پلٹی ساتھ چکر لڑائے اب سرور کاغرات نے کہا آخری مرتبہ ماں کا چہرہ آسمان کی طرف تھا ہوا اللہ ت نے دینا ہی تھا تو اس طرح ماں کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے تو نہ مرتا کوئی ماں کو برداشت نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کو کہ اس کے سامنے پیاس پہ تڑپتا ہوا مر جائے اللہ بچپن میں تو نے اس پر بہت امتحان ڈالا اللہ ہم تیرے امتحان پہ آدھی لیکن اللہ میں اپنے معصوم کو देख رگڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی میں اس کے کہاں سے پانی میرے آقا نے رکھاست فرمایا ماں کی چیل ہر کے ملا کے طرف پہنچی آسمان کو پھاڑتی ہوئی جبریل امین کو حکم ہوا جب بچوں کی ایڑیوں کے نیچے سے اس چشمے کو جاری کر دو جو قیامت تک جاری رہے ہاجرہ پلٹی دیکھا نن اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑنے اس زمین میں شناب پیدا کر دیا ہے کیا آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں بھی اس زمین میں شناب پیدا نہیں کیا جا سکا آج تک اس کنویں کے علاوہ پوری پتی مکہ میں مشینوں کے ساتھ بھی کنواں نہیں نکالا جا سکا اس چشمے کو جسے اسماعیل کی ننی ایڑیوں نے پیدا کیا تھا پانی کا فوارہ چھوٹا ایک کائنات کہتے ہیں میری ماں جلدی سے آگے پڑی ریت کو لے کر پانی کے گرد بند باندھنے لگی اور بے اختیار کہا زم دم پانی رک جا رک جا میرے آکار ارشاد فرماتے ہیں اگر میری اماں پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی سارا عرب سیراب ہو جاتا پانی ختم ہونے بنا اسماعیل کی ایڑیوں کی رکڑ سے وہ زم زم کا چشمہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا پانی پی کر اللہ سے رزق کی دعا مانگے رب رزق عطا کر دیتا ہے علم کی دعا مانگے رب علم ادا کر دیتا ہے بیماری سے شفا کی دعا مانگے رب شفا عطا کر رہا ہے وہ چشمہ اگلا چشمے سے لوگ خیراب ہوئے وہ بستی جو بستی ہے غیر سی زر انجی آباد ہوئی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 آنکھوں کو اپنے بیٹی کی روشنی سے ٹھنڈا بھی کرو اور ضمہ بھی کرو لیکن وہ بھی ابراہیم تھا دیکھا اتنا بیت الحرام کے پڑوس میں کھیل رہا ہے اتنا خوبصورت کہ چشم پلک نے اس سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا ابراہیم کا بیٹا نبی کا بیٹا خود نبی اور خاتم النبیین کا باپ بننے والا اس کے حکم کا کیا الگ ہوگا نگاہ پڑی آئے سوات میں لفظ ہرائی آگے بڑھے بیٹے کو بلایا بیٹا میں تیرا باپ ہوں فرمایا نور نبوت سی سے پتہ چل گیا ہے کہ تُو خلیل اللہ ہے ملے سینے سے لگایا پھر کہنے لگے اے بیٹے انی ارا فلم انی اصباؤ کا فنزر مادہ کرا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 اپنے ہاتھ سے تجھ کو سباہ کرے اٹھا اٹھاؤ کہا ملوث دور ہو جا باپ اپنی مرضی سے کاٹنے کے لیے نہیں جا رہا رب کے حکم کی تعمیر کے لیے جا رہا اچھا تین دفعہ بہتایا تینوں دفعہ جواب دیا رب نے ان جگہوں پہ نشان لگائے کہ خاتم النبیین آنے والا اس کی امت آنے والی ان نشانوں کو تازہ کرے آگے بڑھے قرآن کے الفاظ باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا چل زمین لٹایا تو تہشانی کے بل لٹایا عادت یہ ہوتی ہے جانور کو سوا کرتے ہوئے کہ اس کو گڈی کے بل گردن کے اوپر لٹایا جاتا ہے تاکہ شارد پہ چھری پھیری جا لیکن ابراہیم نے جب اسماعیل کو لٹایا تہشانی کے بل لٹایا الٹا تھو مبسترین نے کہا کہ جب بابا ابراہیم اسماعیل کو لکھانے لگے تو اسماعیل نے کہا بابا میری ایک خواہش ہے باپ فراہم اٹھو نہ جانے نا اسماعیل کے منہ سے کیا نکلے فرمایا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو کہا بابا خواہش ہے کہ واہ کرتے ہوئے مجھے سیدھا نہ دکھاؤ الٹا دکھاؤ کہا بیٹے وہ کیوں فرمایا بابا تو باپ ہے میں بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے کہ گردن پہ چھری پھرے میری پیشانی پہ شکن آئے تیرا ہاتھ تھرراج جائے آسمان والا ناراض ہو جائے میں چاہتا ہوں تو چھری پھیرے تیری نگاہ میرے چہرے پہ پڑے ہی نہیں پترانہ چبکٹ جوش میں آئے ہی نہیں چھری کی تیزی میں کمی پیدا ہی نہ ہو اللہ کا امتحان پورا ہو جائے میں کٹ جاؤں تو سرخرو ہو جائے فلم صلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں پہ کب کبھی کاری ہو گئی زمین سہمی پڑی تھی آسمان تھام تھا بے چارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ جرحت کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی شریح القوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مسیحت کا مگر دریا رحمت جوش میں دیکھا باپ کاٹنے کے لیے پیٹا کٹنے کے لیے تیار آسمان پالو دیکھ رہا سلطنا ساری چھری القوم پہ پھیری منا ان یا ابراہیم کدھ تک کرو ہم نے کہا ابراہیم آنکھیں کھولو تو صحیح اپنی چھری کے نیچے دیکھو تو صحیح کون ہے آنکھیں کھولی دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور جنت سے آیا ہوا دمبا کٹا پڑا نہ آ جائیڈ تب تک دکھترو جاؤ وہ امتحان میں کامیاب ہوا تجھ کو بدلا کیا دیا انٹا لے کر ہم بدلا لیتے ہیں کیا بدلا بترکنا ہے بالآخری بدلا یہ دیا جب تک دنیا میں محمد کی امت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تیری سنت کو ہر فرق آج ہم اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز سے اپنے دن کا آغاز کیا سجدہ ادا کر کے گھروں کو پلٹے اس ارادے کے ساتھ اللہ سنت ابراہیمی بسندہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو اپنے جانور کو تیری بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ آج جانور کی قربانی دے رہے ہیں اگر تو نے سوال کیا کبھی وقت آیا اپنی اولاد کی قربانی سے بھی دے نہیں کرے اپنے آپ کو بھی دے سکے ان ارادوں کے ساتھ جس نے اپنے جانور کو سفا کیا اس کی تو قربانی رب کی بارگاہ میں ہمیں ہوئی اور جس نے گوشت کو کھانے کے لیے اپنی تمنگری کو جتانے کے لیے نمود کے لیے نمائش کے لیے ریاکاری کے لیے قربانی دی قرآن والے نے کہا لم جنا للہ ہو لہوم ہو بلا دماغ ہو نہ تمہارے خون رب تک پہنچتے ہیں نہ تمہارے گوشت بلا کن ینا لکوام کم رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو دل کی نیشت قبول ہوتی کس نیت سے قربانی دے رہے اپنی نیتوں کو درست کرو اپنی نیتوں کو صحیح کرو اپنے ارادوں کو پختہ کرو اللہ یہ مال تون نے دیا تیری راہ میں لٹا رہے اگر وقت آئے ضرورت پڑے اللہ جانو کی قربانی اور کابے کے رب کی قدم ہے آج انڈونیشیا سے لے کر مراکز تک اور پاکستان سے لے کر قبرس تک کے مسلمان دلید ہیں غور ہیں پریشان ہیں درد مند ہیں بےکس ہیں بے بس ہیں مجبور ہیں مکھہ ہیں مسلوب ہیں،, ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ باقی نہیں رہا جب ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ تھا مشرق و مغرب ان کے غلام تھے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 لا یقا من ال اسلام اللہ اسمو بلا یقا منل قرآن اللہ ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا مسلمان کوئی نہیں رہے گا قرآن کے حروپ رہ جائیں گے قرآن پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا تدا علیہ کی کما تدا اللہ تعالیٰ تو قوم تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑ گئے پوچھنے والا کوئی بدر کا حاضی ہن کا مجاہد تھا اس نے کہا امین قلت یوم دن یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم اس دن اتنے ہی تھوڑے ہوں گے قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے مال اللہ بلن تم کثیر بلا نکم غصہ کا غصہ اسل نہیں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال پانی کے اوپر نمودار ہونے والے بلبلوں کی جن کی کوئی حیثیت نہیں آج مسلمانوں ہماری حالت اسرائیل دن گرم رہا ہے انڈیا اندر آ رہا ہے روس افغانستان کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا امریکہ مشرق وسطہ میں مسلمانوں کو ذمہ کروا رہا اور ہمارے حکمرانک ہیں چور ڈاکو لٹے کام کی مالوں آبرو عزتوں جانوں کو لوٹنے والے اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچھا کر اس کے نیچے مسلمان عوام کو دبا کر ایش و عشرت کی زندگیاں بڑھا رہا ہے ہمارے ضریل اور خاص ہوگی وہ مسلمان جو میدان جنگ میں کھڑے کب کو پارک و للکارا کرتے اور حکمران ان کے پیچھے نہیں آگے ہوا کرتے تھے آسمان سے ان کی مدد کے لیے رب کے فرشتے نہ ملک کو پچھوڑو یہ ملک پاکستان جو سیال حق کے باپ کے نام پر نہیں بنا تھا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 اس کو اسلام کی یا رفیت کی توفیق نہیں ہوئی اقتدار سے جدا ہوا ملاں کو بےکوب بنانے کے لیے کہتا ہے شریعت مل کر یہ تعریف چلا اور جب تو حکمران تھا کیوں نہیں شریعت کو نہ ہو آج کام کو فکا کے چکروں میں ڈال کر ان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا سن لو مسلمانوں جب تک تمہارے اندر خلیل اللہ کی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تب تک تمہاری قسمت کے دن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 باخردابان الحمد اللہ رب اللہ